الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من یاده اللہ فلا نضل لہو ومن یظلل فلا حاضی لہو شاش مدن گو میو مسلامد م یاس نا محمد وسلم الامور وَكُلَّ مولی مار بدا وَكُلَّ مندہ وکل دن گنا وکل گنا الا لائم ولادی ملی اللَّهِ دل وَبَحَانَ تَدَاعِ الْمَلَأَ إِلَّا مَا عَلَّمَكَ إِنَّهُ مَتَاعُ الْعَلِيمُ الْحَقِيمُ اللَّهُمَّ رَبِّ اِرْحَمْنِي وَصَبِّرْنِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْذِلْ وَعْنَتَنَا مِنَ اللِّسَانِ يَا قَوِيُّ تغرنكم نیون enfin <لد litanyans> الدنيا وَلَا يَهُرُّ نَمَتٌ بِاللَّهِ نُورُهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّقُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَقُولُوا مَنْ أَصْحَابُ الذين كفروا لهم عجاب والذين من الصالحات لهم اللہ رب العزت نے انسانوں کو بار بار مخاطب کر کے خبردار کیا کہیں شان کے دھوکے میں نہ آ جانا شیتان تمہارا کھلا دشمن ہے نکلاتے شیتان تمہارا کھلا دشمن, دشمن ہے یہ ہر رنگ میں تم سے دشمنی کرے گا لہٰذا تم اسے ہم حالت میں اپنا دشمن بھی جانو یہ بڑا دھوکہ है ہے بہت بڑا فریبی ہے اس کے فریب سے اور اس کے دھوکے سے بچ کر رہو شیطان کا دھوکہ کیا ہے کہ یہ مختلف قسم کے نظریات باط العقائد اور غلط قسم کی سوچیں انسانوں کو بتلاتا اور سکھاتا ہے اور ان غلط عقائد میں سے باطل نظریات میں سے ایک نظریہ اور عقیدہ یا سوچ کہہ لیجیے جو شیطان نے بتلائی اور لوگوں نے شیطان سے اسے اخذ کر لیا वो ये कि नदी वो बशर नहीं होता और अगर बशर हो तो नदी नहीं होता बात एक ही है और जिन लोगों ने देखा नदी को और نبی کے خاندان کو اور نبی کے رہن سہن کو دیکھا کہ یہ تو بالکل بشر ہے اور بشر ہونے میں ہمارے جیسا ہے ان کو شیطان نے یہ کہایا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بشر ہے پرانے مجید میں ہر نبی کے واقعہ بیان کرنے کے جمن میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور اللہ رب العزت نے جتنا اس مسئلے کو یعنی نبی کی بشریت کو اجاگر کیا ہے نا شاید ہی اتنا کوئی مسئلہ اجاگر کیا ہونا نبی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا نبی کو کہا گیا کہ یہ شاعر ہے اللہ نے کہا کہ نہیں میرا نبی شاعر نہیں نبی کو لوگوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے جادوگر ہے اللہ نے کہا کہ نہیں جادوگر نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ مجموع ہے اللہ نے فرمایا نا مجموع نہیں اس طرح کی جو باتیں کبھی گئیں اللہ رب العزت نے خود بھی جواب دیا نبی نے جواب دیا اور نہ انبیاء سے بھی جواب دلوایا نفی نے جواب دلوایا لیکن جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بشر ہونے میں ہمارے جیسا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اس بات میں جواب دیا اور نبی نے بھی اس بات میں جواب دیا کہ ہاں نہ بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں اگر انبیاء بشر نہ ہوتے تو جیسے اور نبی میں جواب اللہ نے دیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نا, نا میرا نبی بشر نہیں ہے نبی سے کہا سکتا تھا کہ نبی میں بشر نہیں بالکل واضح بات ہے دیکھو نا اللہ نے کس اٹھا اٹھا کر کوئی ایک مقام پر نبی جہاں کوئی بات آئی نا اللہ رب العزت نے کس اٹھا کر جواب دیے نبی کو کہا گیا کہ نبی مہاد اللہ مجموع ہے اللہ, اللہ رب نے عزت میں کسم اٹھائی کا بینڈ نہ پیرا ابھی کا بینا جنو ہے ہے نا کسمیں اٹھائی اللہ رب نے مفت کیا ہے کہ مجھے قلم کی قسم ہے اور قلم سے جو فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم ہے کہ اے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نعمت اور انسان کی وجہ سے بالکل مجبور نہیں ہیں اور اسی متون کی بہت ساری آیات تیس میں پارے میں فلاح او کسم بل جمار او واللیل بالس الجوار یہاں بھی اللہ نے کسمیں اٹھائی تین چار کسمیں اٹھا کے کہا کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ یہ مجموعی نہیں ہے اللہ نے کہاں شاعر ہے اللہ نے وہ بھی کسلیں اٹھائیں کہا کاہن ہے اس پر بھی اللہ نے خود کسلیں اٹھائی فلاؤ رسول شائن کلی لما تین وکلے تعلات کرو ہے ہے کو نہیں, نہیں شا نہ, میرا نبی صاحر ہے نہ میرا نبی قاہل ہے میں اپنے نبی کو شور سکھایا ہی نہیں اور نہ ہی شور نبی کے لائق ہے میں نے تو اسے پرانے مبین دیا ہے اللہ نے نفی میں جواب دیا نفی میں بلکہ سورہ سبا کا آخری حکوم ہے اس میں ایک اور انداز میں فرمایا میں نبی جی آپ ان سے کہیں کل کم اتولی پورا سمے کو جنگ علا ندی دین بہ گا شبھی ندی جی ان سے کہو کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ ہوگا کیسا انداز ہے میں لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کے واسطے کہ تم دو دو ہو جاؤ تم ایک ایک ہو جاؤ اور پھر الگ الگ دو دو ہو کر تین تین ہو کر مجلسوں میں بیٹھ کر گھروں میں بیٹھ کر تم سوچو غور کرو فکر کرو ماں صاحب تم مل جاتا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں کوئی مجموعی نہیں ہوں اللہ نے ہر بات کا جواب نسی دیا نسی نے دیا مگر جب لوگوں نے یہ کہا کہ تم تو بشر ہونے میں ہمارے جیسے ہو تو پھر اللہ نے جواب کیا دیا فرمایا <تصفح> ولادنی وَلَا <آداء> اس طرح کی آیت دو مقام پہ آئی ہے اور دونوں آیتوں کے آخر میں شرک کا لفظ آیا ہے اس میں بھی سنا ولا یو شرک ایک بڑا اہم نقطہ ہے بھائیوں تو مجھے کیجیے اور دونوں آیتوں میرے پرانے مزید نے, نے بازو بتوا دیا اور اسی لیے لوگوں کو کہتے ہیں یہ مسئلہ چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے اب حد ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا شرک ہے نبی کو بشر نہ ماننا نبی کو یہ کہنا کہ یہ بہت, بہت بڑا شرک ہے اتقاب اتقاب اتقاب اتقاب ہر جنے بھی مصیبت کی گل ہے اللہ حکبر نہ چھوڑا دے میں یہ ارج کر رہا تھا کہ نبی کو بشر نہ ماننا قرآن نے واضح کہا ایک یہ اچھلی یہ سورہ سورج کی آخری آیت ہے سولہ پارہ سورہ کہ آیت ہے اس کی اور پھر سورہ ہامیم السجدہ اس کا پہلا ہی رتو ہے پہلا رتو چوبیسواں پارہ سورہ ہامیم السجدہ کا پہلا رتو لوگوں نے کہا کہ تو تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے نبی کیسے ہو سکتا ہے تو, تو بشر ہونے میں ہمارے جیسا ہے اللہ نے فرمایا کل انمان بشرو تما دماحی مسئلہ نبی کی بشریت کا مسئلہ نبی کی بشریت کا پہلے بھی کہا آخر میں ملا اور یہاں بھی کہا معلوم ہوا دے اللہ نے فرمایا اللہ جی کہہ دو ہاں ہاں بھاشا ہے عربی میں بشر ہونے میں تمہارو جیسا ہوں بشر ہونے بلکہ ہر نبی کے پاس اللہ میں ایک ایک نبی کا تذکرہ کیا حضرت نوح سے لے کرنا انبیاء کا جناب نوح نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو لوگ کہنے لگے ما بہ گا والی تو کیا یہ تو بشر ہونے میں تمہارے ہی جیسا ہے یہ تو چاہتا ہے کہ آپ سب چھوڑ کے ہم اس کے پیچھے لگ جائیں اگر اندرے ندی رسول بھیجنا ہوتا سردار چودھری وغیرہ وہ کہنے لگے نہ شروع کون یا کو ملنا تھا کو لو نہ مل دو یہ تمہارے ہی جیسا بشر ہے وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو اگلی آپ بتا کیا ہے تم بشار تم نے بشر ہونے میں اپنے ہی جیسے کی مانی تو تم خسارے میں گئے تو بڑا نقصان ہے اس کی نہیں ماننے اس کے بعد جناب موسا ہارون اللہ راسما موسا ہارون ہم نے موسا ہارون کو اپنے دلائل دے کے آیات دے کے نشانیاں دے کے بے دا فرعون و نہ پھر اور اس کی قوم کی طرف مگر تک بھر وہ کانو کو آلی وہ اتر گئے اللہ دونوں اکڑ گئے اور پتا کیا کہنے لگے گما ہم ان کی مان لیں ان دو کی ان لباشا رہے ان دو بشروں کی بسلے جو ہمارے ہی جیسے ہم ان کی مان لیں وہ لنا آبے بول ان کی ہماری غلام ہیں ہے، کون تو ان کی ہماری ہے اور ہم ان کی مان لیں یہ نہیں ہو سکتا آب بھائیو، قرآن مجید کے اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ نے بات کا ذکر کیا اب اگر علیہ بشر نہ ہوتے تو بتائیے اس کا جواب کیا تھا اگر انبیاء بشر نہ ہوتے تو ان کافر قوموں کی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بشر ہے بشر ہیں, ہم نہیں ان کے پیچھے لگتے تو اس کا جواب کیا تھا اس کا جواب دو لفظی جواب کہ نہیں میرے نبی بشر نہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ نہ ہوتے جیسے کہا کہ میرے نبی, نہیں, میرے نبی شاہر نہیں میرے نبی شاعر نہیں میرے نبی کاہل نہیں میرے نبی نہیں اللہ نے ہر ایک کا جواب دیا اب اس کا بھی جواب یہی تھا اگر وہ بشر نہ ہوتے تو نہ نا نا میرے نبی بشر نہیں سیدھی بات تھی لیکن اس کا جواب اللہ نے کیا دیا سورہ ابراہیم پر جائیے سورہ ابراہیم ہے دیرا پارا دوسرا رخ قالت روسول و مہم اخلاح کالت روسو الفاظ روسولو رسوم کی جمع روسول رسول, سارے ما دونوں پونا سلطان النبی رسلموں نے دعوت دی اللہ کی توحید کی اور اللہ کو ایک مانو اللہ کی دی ہوئی محنت میں فائدہ اٹھاؤ اپنے آکار ہی کرو اللہ سے اپنے آپ کو بخشواؤ کہنے لگے امام تم اللہ بسر المان تم تو بشر ہونے میں ہمارے ہی جیسے ہو تم رسول کیسے ہم تمہیں نہیں مانتے تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو تم تو چاہتے ہو کہ انت سدا انا کانا یا کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دو تم تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتے ہو تمہاری نہیں مانتے اب آگے جواب کیا نی پلو رسول اللہ نے جواب دیا انہ بشر السل و قرآن نے اتنا واضح مسئلہ کیا اور ہم اس کو چھوڑے گا جبکہ لوگ اللہ مشرق ہی اس وجہ سے بن رہے ہیں قرآن نے کہا کہ کہو تو ہوئے ان لہ اللہ بشر ہاں ہاں ہاں ہم بشر ہونے میں تہارے بھی ہی جیسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سورہ فرقان میں آیا وہ کہنے لگے بکال رسول یہ رسول کیسا ہے یہ تو کھاتا پیتا ہے بازار میں سودا طرف لینے کے لیے جاتا ہے ساری ضروریات جو ہنے ہیں وہی ضروریات اس کی ہیں اور رسول ہونا چاہیے تھا لولا انزلہ علیہ علیہ سے کوئی فرشتہ اترتا کوئی فرشتہ اترتا رسول اب اس کا جواب اگر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ ہوتا سیدھا جواب تھا کہ نہیں میرا رسول بشر نہیں سیدھا جواب تھا نا یا اللہ یہ بھی کہہ دیتا کہ نہیں میں نے بشریت کے لباس میں بھیجا ہے ویسے اندر سے آ اور کہہ سکتا تھا اللہ کو کی مشکل لیکن اللہ نے کیا جواب دیا سورہ فرقان کا پہلا رتو دوسرے روپ میں اس کا جواب آیا رسمر ہم نے جتنے بھی اے نبی صلی وسلم آپ سے پہلے بھیجے وہ سب کے سب کھاتے پیتے تھے اور سب کے سب بازاروں میں جایا کرتے تھے ان کو ضروریات نہیں اللہ حسب ہے سیدھی بات میرے بھائیو اللہ رب العزت نے جواب میں نبی نہیں کی کسی ایک مقام پر بھی حالانکہ جواب سیدھا یہی تھا لیکن اللہ نے اس بات میں جواب دیا یعنی ہاں میرا نبی بشر ہونے میں تمہارے ہی جیسا اچھا یہ تو ہے نا پرانے نبی کی آیات اب احادیث اللہ حسب ذخیرہ احادیث کا بخاری اور مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زہر کی نماز پڑھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں زہر کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی بھائیو بتائیے کہ زہر کی نماز کے فرض آپ کتنے ادا کرتے ہیں بولیے چار ہے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے چار کی بجائے پانچ فرض پڑھا دیے پانچ پڑھا دیئے اب سلام سے لیا گیا نبی علیہ السلام نے پانچ پڑھائے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ سمجھو کہ میں نے چار ہی پڑھائے اب صحابہ بولے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں نماز زیادہ تو نہیں ہوگی نہیں سکتا ہے ایک رقب بڑھا دی گئی ہو کیونکہ وہی جو آتی ہے پہلے چار تھی اب پانچ رقبے ہو گئی ہو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں نماز آتے ہیں. ہو گیا ابھی کیا جاتی ہوگی, ہوگی نماز میں اللہ کے پرمبر صلی اللہ ترمبر سنتا آپ نے تو پانچ رقمیں پڑھا دی ہیں ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہوا یہ آپ کو بتانے پر بھی اللہ وقت پر آپ پوچھتے ہیں واقعی ایسا ہوا کہ نماز میں جاتی ہو گئی ہاں اللہ کے پیغمبر آپ نے پانچ پڑھا دی نبی علیہ السلام نے اسی حالت میں سجدہ سہل کیا اب سعودہ صاحب کا مسئلہ بھی حل ہوا رکعتیں پانچ پڑھا دی باتیں بھی کافی ہو گئیں سن لیجیے مسئلہ باتیں بھی کافی ہو گئی آپس میں بہسری ہوئی کچھ دیر تک آپ پوچھتے رہے صحابہ کہتے رہے یہ باتیں بھی ہو گئیں اسی حالت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دہرایا نہیں بس سیدہ شہل کر دیا یہی دو دو یہ طریقہ ہے آج لوگوں نے بنایا ہوا عجیب عجیب کہ اگر اس طرح سے کوئی بھول جائے بھولنے کے بعد سلام پھر گیا اگر کوئی بات نہ ہوئی درمیان میں پھر تو ٹھیک ہے نماز ہو گئی لیکن اگر درمیان میں کوئی بات کر لی تو ساری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو کہتے ہیں فکا لے لو فکا پڑھو نمازیں دوبارہ ہاں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے پانچ پڑھا بھی ایک دفعہ ذکر آیا کہ چار کی بجائے دو پڑھا کے پہ سلام پھیر دیا ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیں کی کیا بات ہے دو پڑی گی کیا بات ہے ہاں آخر ایک صحابی کو بلسبت لمبے تھے کہا جاتا دو ہاتھوں والے لمبے ہونے کی وجہ سے وہ گئے اللہ کے ندی سے پاس اور جا کے عرض کی اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے آپ اسے رات سر نماز کم تو نہیں ہو گئی آپ نے تو نہیں, اللہ کے نبی آپ تو, دو نہیں، میں تو چار پڑھائی اللہ اللہ او بھائیو عزیز بہنو میری میرا توجہ کرو کہ دن زور لگا رہے اس بات پر کہ نبی, جانتا ہے. نبی جانتا ہے اللہ حادی پڑتا ہی نہیں قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں اگر صحیح قرآن حدیث اسلام میں ہو اللہ اس قسم کے غلط اور شرکی عقائد آ ہی نہیں سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو پوری پڑھائی شادی جاتا اللہ کے نبی نے کی آپ نے دو پڑھا دی تو نبی صلی اللہ علیہ دیسلام دوسرے صحابہ کے پاس ہے حدیث نے آیا کہ جو جلدی جانے والے صحابہ کے اوٹ کے چلو بھی ہے صحیح ہوتا ہے نا فوراً جانے والے ہمارے یہاں تو ایک بنا ہوا ہے کہ جب تک ایمان ہاتھ سے ہی پاس بڑا کرے گا نماز نہیں ہوتی نسلیں بنا لیے اللہ اکبر اللہ کے نبی وسلم فرماتے ہیں نماز تحلیم و حد تسلیم تحریم و حد تقبیر تحلیم و حد تسلیم اللہ حد اکبر کیا کیا تقدیر و تحریمہ ہوئی اب نماز میں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہاں نماز سکھا رہے اب جس کبھی چاہے ذکر اذکار کرے کوئی چاہے اس کے سمت نقل ادا کرے کوئی چاہے تو چلا جائے رخصت ہے اب بہرحال نبی صلی وسلم دیکھو نا صحابہ اسی طرح بچے ہیں آپ وہاں سینخت کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے آپ صحابی بتا رہے ہیں اور نبی صلی وسلم انکار کی صحابہ کے پاس پوچھا دنیا بین اور تمہارا ساتھی میرا صحابی یہ سبھی کہہ رہا ہے صحابہ نے تبدیل کی ہاں اللہ کے پیغمبر یہ صحیح کہہ رہا ہے آپ نے بورکت پڑھا اسی حالت میں رسول اللہ نہیں باتوں میں اتنی ہوگی جا کے وہاں بھی کھڑے ہو گئے بہار ہی نہیں وہی تو گئی تھی وہ پڑھائی اور بہرحال سے کہا گیا کہ آپ نے پانچ پڑھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدا شہر کیا سلام پھیل کے پتا آپ نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا نماندر پہلے قرآن ہے جب میں بھول جایا مجھے یہاں بھی آپ نے اور میں بشر ہونے میں تمہارے ہی بیٹھا ہوں ایک اور حدیث صحیح مسلم کی یاد آئی رسول اللہ صلی وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اللہ اکبر آپ اللہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ وہ جو تھے نا باغوں مرے خبر کے درخت وہ تعبیر نقل تعبیر نقل کا کام کرتے ہیں وہ ان کا تجربہ تھا کہ نر اور مادہ کے لحاظ سے وہ اس طرح سے کھجوروں کا وہ دور جو ہے نا درختوں کا وہ ایک دوسرے کو ڈالتے سنداد میں وہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جب تک اس طرح نہیں ہوگا تو پھل نہیں آئے گا آپ نے فرمایا لو بھائی اس سال تم نے ایسا کام نہیں کرنا صحابہ رک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رک گئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس سال کھجوروں کا پھل بہت کم آیا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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ عرض کرنے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشورے سے ہم نے دیکھ لیجئے جی تابع نقل کا معاملہ نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہے کہ پھل بہت کم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی شروع میں بھی اور آخر میں بھی بولا صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمائی ان بس میں بشر ہونے میں تمہارے ہی جیسا ہوں بس میں بشر ہی ہوں اگلی بات فرمائی فرمایا جو کچھ میں تمہارے دین کا وکم دو تو دو اسے فوراً لے لو سے عمل کر لو اور جو میں اپنا مشورہ اور اپنی رائے سے تمہیں تمہارے کاروبار کے معاملے میں کوئی مشورہ دو تو پھر تم تمہیں تیار ہے اگر وہ تمہارے تجربے کے مطابق ہے تو لے لو اگر نہیں تو کوئی مندی نہیں فرمایا تمہارے رسول اللہ مسئلے کو کس قدر واضح کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا تھے بشر انسان آدمی بندہ بندہ رسول اللہ بارش نہ ہوئی کہ حضرت شاہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استخا کے لیے باہر گئے آپ نے بارش کی دعا کی بارش کی نماز جسے کہتے ہیں سلاد استشخا وہ نماز پڑھی دعا کی واپس پلٹے نا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور راستے میں واپس آ ہی رہے تھے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی اللہ حکم اب صحابہ اتنی زور سے بارش ہوئی کہ صحابہ بارش سے بچنے کے لیے ووٹ تلاش کرنے لگے تو ادھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے آپا کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھے مسکرائے اور اس قدر مسکرائے ابھی اس میں ہے کہ بدت نوازی صلیم کی آخری دارے میں تھی نا وہ بھی نظر آنے لگی اور کوئی پتا آپ نے کیا کرنا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی کس قدر اس مسئلے میں یعنی احتیاط کا احتیاط اور کس قدر آپ کا فکر تھی تو ذہن اس قدر جائیں کہ دیکھو جی دی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نبی بارش نہیں ہو رہی تھی بارش ہو گئی نہ کیا ہی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ذرا با مجھ سے سنتے چلے جاؤ بات سنو اچھی طرح سے کہ ان اللہ اشہاد مل لینا سمجھ لینا کہ بارش برسانے میں کوئی میرا اختیار ہے میری کوئی قدرت ہے نہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہر شہر قادر اللہ ہے اور میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں تو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ نے اس کو بھاگ کیا سبحان اللہ بھی اسرا بے آبدے حرام بے آب دے بھی آیا نقزل لالا اب دینا ساتور تم نی ودو شہدا تم آجو, یہ پرانے مرید کی آیات اب کوئی کہہ سکتا ہے جبکہ عقیدہ ہوا کوئی کہہ سکتا ہے سدھار اللہ کیونکہ کیا خیال ہے کہہ سکتا ہے کوئی تمہارا اللہوی نظر الفرکانہ والا لورے ہی کوئی کہہ کے دیکھ لے میں تو کیا آن میں سے ہر فرد مجھے کہے گا یہ تو کافر ہو گیا اور پھر نماز ہو جائے گی اللہ الہ الا اللہ و اشحد ون کیا پڑھتے ہیں آپ نور ہوں پہلو میں نورے ہوں مسلمان کرنا ہے آپ کو کسی نے. کسی نے کسی کو آپ نے مسلمان کرنا ہے اور آپ کہیں گے کہ یہ کلمہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے اللہ اللہ الہ الا لا اشہاد واشریف رہ اشحد ونحمد بہو پڑھائیں گے نا کہ نور و گے کوئی پڑھا سکتا ہے اور نورو پڑھا کے اگر پڑھایا جائے وہ پڑھ کیا مسلمان ہو جائے گا تو پھر اگر کوئی کہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نور ہے وہ مسلمان کیسے رہ جائے کافر اگر نور کہہ کے کافر بھی رہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان نورو کہہ کے کیسے مسلمان رہے بات مانگے اللہ سمجھنے کی توفیق دے یہ شیطان کا دھوکہ ہے یہ شیطان کا فروغ ہے میرے بھائیو یہ غلط نظریہ شیطان نے ڈالا کہ نبی کو بشر ہی نہ ڈالو اس لیے کہ اتباع اطاعت پیروی فرما برداری اور اسوا اگر بن سکتا ہے تو بشر ہی بن سکتا ہے کبھی کسی نے کہا ہے کہ جبریل کی پیروی کرو کبھی کسی نے کہا ہے کہ جبریل کی اتباہ کرو ہو ہی نہیں سکتی اتباع اطاعت انسان انسان ہے انسان کے لیے انسان بھی اس ہو سکتا ہے اس لیے اللہ نے انبیاء کو انسان بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین ہے نا بخلو فرمایا اللہ کریم نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور وہ جو فرشتوں کا نور ہے میرے بھائیوں وہ اللہ کا نور نہیں اللہ کر لو بلکہ وہ نور اللہ کی ایک مخلوق ہے جیسے یہ مٹی اللہ کی مخلوق ہے آگ اللہ کی مخلوق ہے اس طرح سے نور ایک اللہ کی مخلوق ہے جس سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا اور مٹی اللہ کی مخلوط ہے, ہے اس سے اللہ نے انسان کو بنایا ان نما سلسا کماسل آدم خلق ہی میں تو اللہ نے بنایا اور اللہ نے فرمایا تھا نوریوں سے تو اللہ نے اس کو سبزہ تم کیا تعلیم کرتے ہو نبی کو بشر سے نکال کر اس لیے بشریت اللہ اکبر نبی کی بشریت یہ نبیبت اور بشریت لازم و ملزوم ہے لازم و ملزوم ہے اگر کوئی بشر مانتا ہے تو نبی بھی مانے اور اگر کوئی نبی مانتا ہے تو اسے بشر بھی مانے اس لیے اس لیے مسئلے کو باندے کرنا بڑا ضروری بڑا ضروری ہے آج اللہ لگی ہوئی ہے کہ نہیں بھی اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صحیح یہ محمد صلی اللہ میں نے اپنے نور میں سے نور بنایا ہے یہ میرے نور کا ایک نور ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں اور ایک عربی عبارت بنا کے اس کو محد اللہ حضرت جادر کے ذمے لگاتے ہوئے محمد الرس اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بڑا ہوا ہے ایک اتری جناب جادر نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے نور میں سے اللہ نے میرا نور پیدا کیا میرے بھائیو یہ بالکل بکواس جس کی کوئی سنعد نہیں کسی دشمن نے عربی عبارت بنائی اور شیطان کے وس میں سمے آ کر مسلمانوں کے اندر یہ پھلائی تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو ہم نے کئی دفعہ کئی دوستوں سے کہا کوئی اس عربی عبارت کو سابت تو کرو اس کا کوئی سلسلہ کوئی شرط ہو کون ہے جناب سے جناب نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا بات تو کرو جبکہ یہ سرا اثر قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہے اور پھر قرآن مریض وہ چھٹے پارے کی ایک پوری آئے اس کا اتنا سا ٹکڑا نہ آگے سے پڑھنا نہ پیچھے سے پڑھنا بس وہ کب جا ٹون من اللہ کھینچتے ہیں اس کو پھر کب جا حالانکہ پہلے شروع آیت کی جائے آخر آج تک اس کو پڑھا جائے اس آیت کے اندر ہی مسلا حل ہے اللہ نے کتاب یہ سارا کو وہ چھپاتے گنا تھوڑا تنگیل کی باتیں اللہ رب العزت نے فرمایا اب چھپا چکے تو چھپا چکے اب میرا رسول آ گیا آپ نہیں چھپا سکو گے اور میں نے اپنے رسول کو ایک مل کیا ہے نہ اللہ نے خود کہہ دیا اور پوری آگ نہیں پڑھیں گے نہ شروع سے پڑھیں گے نہور کوئی نور لفظ نور آ گیا اور لفظ نور تو ہمارے بندوں میں سے کہیے کہ نہ ہو گا نور ابھی ہاں حکم کو ہی نہیں کرتے قرآن سے دور حدیث اللہ دور پھر بھائیوں میں کروں لفظوں میں بریل بھی اور عالم ہو فی الحال پیدا نہیں ہوتا کوئی بریل بھی عالم نہیں ہو سکتا اور کوئی عالم بریل بھی نہیں ہو سکتا یہ حقیقت ہے بالکل آپ کہیں گے یہ تاہر القادری پر بالکل جاہر ہے اللہ کی قسم بالکل جاہل ہے کوئی ہمت کرے اور اسے لائے ہمارے سامنے اگر حدیث کی کتاب کا ایک برت کر کے دکھا دے اللہ کی قسم سے عالم مان لیں گے کی کتاب کے ایک برق نہیں بن سکتا اور میں کہتا ہوں کہ قرآن مزید اس کے سامنے رکھو مجھے کہ یہ سادہ قرآن مزید ہے اسے پر اور ایک کا ترجمہ سنا لو ترجمہ نہیں سنا سکے یہ قرآن حدیث نور ہے یہ تاریخ طلبہ اور تاریخ دہنوں نے کیسے سنائے یہ روشنی ہے اس کو اللہ نے کا اس کو بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا لیے اور کچھ ہاتھ نہ آیا تو یہ اور ہمارے بھائی بس لفظ نور دیکھ لیا نور ہے سوچئے غور کیجیے یہ شیطان کا بلکہ ہے شیطان کا پریم ہے اس بہت لوگوں کو لگایا اور نبی کی بشریت کا انکار کروایا تاکہ لوگ سمجھے کہ نبی تو انسان ہے ہی نہیں تھا وہ کبھی اللہ کے نور کا ایک حصہ تھا آیا اور اللہ کے پاس ہی چلا گیا لہٰذا ہمیں تاج کیسے کر سکتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں جی وہ تو کیا بات ہے جی وہ تو اللہ کے اب گلیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کیا عقیدے بنائے اور اتنا سے ہٹنے کے لیے یہ سارا سلسلہ کیا گیا اور بھائیو اللہ نے ان آیات میں جواب یہ دلوایا کہ یہ بشر ہونے میں تمہارے ہی جیسے ہیں اللہ یمنو علا من عبورت اور رسالت کا منصب اللہ لے دیا یہ عہدہ بننا دیا یہ مکان دیا یہ مرتبہ دیا اس انداز میں سو اور مرد ڈنے تو تم سے بلند ہے نہ کہ بشر ہونے میں تم سے بدل گئی اور بھائی وزارت عزما وزیر آزم بننا یہ تو ہے نا ایک منصب ہے نا کیا خیال ہے بے نظیر کو یہ عہدہ مل گیا وہ عورت با... نہیں رہی بے نظیر ہے وزیر آزم بن گیا ہوتا اس کو یہ مل گیا تو ہے تو خود ہے نا بدل گئی جن فیزیسز کی وہی ہے عہدہ مل گیا ہے اس لیے اگر کسی انسان کو کوئی عہدہ منصب مل جائے اللہ کے تقوی در خواب کی وجہ سے اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ سے کوئی منصب دے دے وہ اللہ کے ہاں مرتبے میں اونچا ہے مگر ہے انسان ہی ہے وہ خاکی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ان میں شیتان شیطان تمہارا دشمن ہے اس کے فریم سے بچو اس کے دوکے سے بچو کہ کیسے بچیں آخر میں یہ سن کیسے بچیں کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے کیسے بچیں حدیث میں آیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان قلب ابن آدم آدمی آدم آدم آدم انسان کے دل پر چمٹا رہتا ہے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے اللہ اکبر کیوں اللہ کے در سے جب آدمی داخل ہوتا ہے بے خواب ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کو یاد نہیں کرتا خواہشات نفس پر چلتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ رخ کے اندر وہ نہیں آشان ذکر رحمان نوکر بھی شیتان آ اللہ رحمان کے ذکر اس کے در اس کے قرآن اسلام دین سے غاخل ہو جائے اللہ کہتے ہیں ہم اس کا ساتھی ایک شیطان بنا دیتے ہیں شیتان ہے پرمایا ادا ادا کر اللہ جب یہ آدمی اللہ کو یاد کرے یعنی اللہ کا ڈر ہو اللہ کی یاد سے مراد یہ جو ہے نا ہمارے یہاں سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ یہ کہتے رہنا صرف یہی یہ مراد نہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھو نا اللہ پر یہ جو ہمارے یہاں تو ریڈیو پر بھی یہ سلسلہ ہے اور ٹی وی پر بھی ہے شروع شروع میں قرآن کی تلاوت لے ہیں یا نہیں اور جتنے یہ گندے یہ ویڈیو کیسٹوں والے یہ گانے بجانے والی دکانیں یہ صبح صبح آپ گزرے تو یہ تلاوت لگی ہوتی ہے ان پر تلاوت لگی ہوتی ہے لیکن کام دن رات شیطانی ہو رہا ہے قرآن پڑا جائے پھر وہاں شیطان آ جائے لیکن دن رات شیطانی کام عیاشی پہاشی کا کام ہو رہا ہے یہ امراض نہیں ہے یہ لوگ تو کرتے ہیں بطورے خیرے برتک ہے نا بطورے خیرے برتر مولوی نہیں اللہ اکبر وہ قرآن کی چند آئے تو پڑھ دے گا اور پھر خوب پھر آخر میں کہے گا یہ آئے تو میں نے بطور خیر و برکت پڑھی ہیں ورنہ مسائل تو ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں <تصور> <متصور> بطور خیر و خیر و برکت کا مسئلہ رہ گیا سارا اللہ اکبر پر بطور خیر و برکت تو یہ نہیں کہ خالی تلاوت کر لینا مانا ہے کہ قرآن کے اکام تو آدمی وہ بھی کام کرے اللہ سے ڈر کر سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہیں تو غلط حرکت نہ ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہو رسول اللہ شیتان پیچھے ہٹ جاتا ہے دین کا مدید کا اور دوسرا رسول اللہ دیکھنا یہ, یہ, یہ نماز باد نماز کا اہتمام کس لیے ہے اس لیے ہے شیتان کو دور کرنے کے لیے اس لیے میں آج سے کیا کرتا ہوں آج میں دن تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے کچھ وقت قربان کر تاکہ شیتانی بس بسیں وہ دور ہو شیطان کا جال اس کو ہم اتارے یہ اسی لیے ہیں جمعے پر آئے وقت پر آئے اور ذہن بنا کے آئے کہ کم از کم میں چلو سات دن اس طرح سے گناہوں کو نہیں دھو سکا آج تک بھول گئے آٹھویں دن تو کم از کم میل کو چل اتر جائے میری یہ جمعے اسی لیے اسی طرح سے یہ تبلیغی پروگرام اللہ اکبر اور آج کل اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کے لیے ماسکرات میں جو کام ہو رہا ہے یعنی جہادی چھوڑیاں جو اللہ نے مہیا کر دی ہیں میرے بھائیو آپ دیکھتے نہیں وہاں سے جو نوجوان ہو کے آ جاتا ہے اللہ کے فضل سے کتنا متقی بنتا ہے کتنا پرہیزگار ہوتا ہے کس قدر نمازی بنتا ہے وہ لوگ جو بالکل بے دین تھے مشرق تھے صرف ایک ایک نوجوان 21 دن کے لیے چھاؤنی میں پہنچا وہ عسکر پیما افغانستان میں گیا جہاد کی تو رہنے کی ملی اور آتے ہی سارا گھر دیندار بنا دیا بھی نمازی والے بھی نمازی گھر والے نمازی ٹی وی نکل گیا اب اس نوجوان میں آپ کے لیے اور اسی سلسلے میں میرے بھائیوں پروگرام اب یہ یکم دو تین نومبر کو جو عالمی جتنا ہے سلفی دائیوں کا اور سلفی مجاہدین کا اللہ کے و کرم سے میں جو رہا ہے اس کے لیے وقت نکالے اللہ کے فضل و کرم سے میں کہتا ہوں وہ اکیس دن کی بات کی ہے میں نے کئی ایسے نوجوان دیکھے ساتھی جو یہ تین دن میں آئے تین دن اس چنا میں آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر برائی سے پابا کر کے واپس ہوئے اور پھر بہترین قسم کے دال بنیں پکا سگریٹ پینے والے دالی منانے والے دو نماز گھروں میں بے بےتردگی اللہ کے فضل سے یہ سارے سلسلے دور ہو گئے یہ پروگرام سارے جو خارے فتل قرآن حدیث پر اور اپنے محنت دعوت اور جہاد پر منعقد ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ہوش ہو شیطان کا اثر ختم ہو اللہ رحمان کی باتیں ہو دل کچھ نرم ہو جائے اللہ ہم پہ اپنی مہربانی کروائے اس لیے بھائیوں وقت نکالیں اب یہ یکم رہی ہے نمبر اس سے انشاءاللہ یہاں اللہ کے تجل و کرم سے سواریوں کا انتظام ہوگا دس بجے کا ساتھیوں نے ٹائم رکھا ہے دس بجے کے بعد زبر کی نماز تک جتنے ساتھی آئیں گے یہاں سے انشاءاللہ سواریوں اللہ کو لے کے جائیں گی بدھ کے دن اور پھر وہاں سے واپس جمعہ کے دن آنے کا بھی سواریوں کا اہتمام ہوگا اور رہا دوسرا دن جمعرات کا وہ ساتھیوں سے پوچھ لیں شاید انتظام کیا ہو مجھے امید ہے کہ جمعرات کو بھی انتظام ہو جائے گا لیکن جمعرات کو اصل کی نماز پر سواری کا انتظام ہوگا وہ ساتھی اگر جمعرات پہ جانا چاہے وہ بھی یہاں پہنچے اور یہاں سے سواریوں پر جو ہے وہاں جائیں اللہ کے پدل کرم سے اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے اللہ کے پدل کرم سے کہ دنیا بھر میں جتنی جہادی یعنی تنظیمیں کام کرنے والی ان سب کے نمائندے وہاں پہنچے ہوں گے اور وہ جہاد کے معاملے میں عالمی سطح پر آپ کو آگاہ کریں گے اور پھر اسی طرح سے سر کی دعوی ہوں گے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے اپنا منحق دام جہاد کا وہ پیش کریں گے اور اپنی مشکلات کا حل بھی بتائیں گے اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کے لیے وقت نکالیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں وقت پیش کریں دل کو سیکھیں تو اللہ ہماری دنیا پر سمار دے تو نہ لینا الگ